اور اور شاہ سد علیہ رحمان فرمایا فرمایہ الخط اللہ میں کل چھ منصوص حصے ہیں ہاں جی کچھ لوگوں کو جو ہے ایک بٹ دو ملیں گے کچھ کو ایک بٹ چار ملیں گے کچھ کو نصب حصہ کچھ کو ایک بٹ چوتھائی حصہ کچھ لوگوں کو آٹھواں حصہ کچھ کو دو تیہی حصہ دو بٹ تین کچھ کو اک تیہی ایک بٹ تین اور کچھ کو چھٹا حصہ ایک بٹ چھ ہاں جی تو کل آپ کو بتایا تھا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 تو مانگ کے لیے زیادہ ایسا ملنے میں حاجب کو منا لکھوا وہ بائی ہیں ماننے والے کے بائی حضرات ہیں ایک خواہ سے ہے آخن کا اخوات دو یا دو سے زیادہ بائی مرادے وہ ہو تو ماں کو پھر ایک بڑھ شے مل اس کے علاوہ ایک بڑشے شے تیسرے ایک ساس سے ہے و فارض اور ایک بندے کا حصہ من ولاد العم مانگ کے اولاد میں سے یعنی کہ اگر کوئی بندہ بہت ہو گیا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 ہاں جی اور جو ہے سلسین کے مطلب یہ کہ چار سو ملے چھ میں سے چار سو ایک کو ملے تو اب اس میں دو حصے دار ایک کو جو ہے نصب ایک کو دو بٹ تین تو اگر اب نصب والے کو تین سو دے دیں تو سلسین دو بٹے تین والے کو چھ سو میں وہ اس کے لیے چار سو نہیں بچے گا تین سو بچے گا اور اگر جو ہے اس کو ہانے اور اگر کو دو بٹے تین والے کو چار سو دے دیں ہاں جی اس کا ہاں پورا کریں تو نصب والے کو اس کو دو سو ملے گا تین سو نہیں ملے گا لہٰذا فرماتے اللہ اشٹم جمع نہیں ہوتے معصول حسین دو بٹا کا حصہ دار بٹا کے حصہ دار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اب دو بٹے تین کے حصہ دار کون ہیں دو بہنیں ہیں دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں ان کا حصہ یا دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہے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 ہاں جی چونکہ چھ کا دو تہائی چار سو بنتا ہے چوں چھ سو کو تین ان میں آپ تقسیم کریں دو سو دو سو کا تین سیٹ بن جائیں گے تو ان تین سیٹ میں سے دو سیٹ ہم ایک کو دے دیں گے تو 400 بن جائے گا تو دو بہنوں کو 400 دے دیں تو شوہر کو 300 سو ہے شوہر کو تین دیں دو بہنوں کو 400 سو ہے ہے تو ہمارے میں نے فرمایا ہے